رحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی آپ نے قیام العلم قرآن حکیم کا بائیسواں پارہ سے مات کیا پارے کی ابتدا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلم کے ازواج متحرات کو براہ راست بلا واسطہ اور قیامت تک آنے والی تمام مومنہ عورتوں کے لیے بل واسطہ چند اصول اور چند میسیجز اور چند پیغامات دیے گئے پیغام تو یہ ہے کہ اگر تمہارے دلوں میں اللہ کا خوف ہے اللہ کا تقواہ ہے تو جب کوئی اجنبی مرد تم سے بات کرے اور بات کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو فلاں تخوان بالکل تقئی اگر تمہارے دلوں میں تکوا ہے تو فلاں تخوان بالکول تو تمہارے لہجے کے اندر لچک نہیں ہونا چاہیے تمہارا لہجہ روکھا ہو تمہارے لہجے کے اندر روکھا پن ہو تمہارا لہجہ لچکدار نہ ہو تاکہ جس آدمی کے دل میں بیماری ہے وہ کہیں یہ نہ سمجھ لے کہ یہاں قسمت آزمائی کے مواقع موجود ہیں کہ یہاں اپنا کچھ کام بن سکتا ہے نبی مرد سے اگر بات کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو لہجے میں لوچ نہیں ہونا چاہیے بلکہ روکھا پھیکاپن ہو فیتما الکل بھی مور جس کے دل میں بیماری ہے جنسی بے راہ روی اس کے دل میں ہے کہیں وہ کچھ اور نہ سمجھ لے کہ لہجے میں لوچ ہے لچک ہے تو کہیں بد اتوار تو نہیں کردار تو نہیں کیریکٹر لیس تو نہیں لہذا تمہارے لہجے کے اندر روکھا پن ہونا چاہیے اور ایک تاکید اور بھی کی گئی کہ روکھا تو ہو مگر بدتمیزی نہ ہو بکول ہم کو معروفہ بات کرو تو معروف طریقے سے نہیں, کوئی آدمی بات کرنے کے لیے آئے ضرورت پڑ جائے تو اسے پچھتانا پڑے کہ میں نے کہاں آ کر کے زبان کھول دیے یہ تو اور بہت بدتمیز ہے تو پہلے تو لہجہ روکھا ہو اور دوسرے بدتمیزی نہ ہو لہجے کے اندر اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے اب غور فرمائیے کہ جب عورت کے لیے یہاں تک اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے لہجے کے اندر لچک رکھے لوچ رکھے تو اسلام کیسے اس بات کی اجازت دے گا کہ عورت اسٹیج اس پر ناچے ٹھلکے گانا گائے ڈانس کرے اسی طریقے سے فلم کے اندر کسی کی معشوقا بنے کسی کی ماں بنے کسی کی بیوی بنے ایر ہوسٹس بن کر کے وہ مسافروں کا دل بہلائے کم سے کم یہ قرآن کا کلچر تو نہیں ہے یہ قرآن کا کلچر نہیں ہے یہ اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے سے مستفاد ہے فلاں تخوانہ بالکل اس کے بعد مزید ہدایتیں دی جا رہی ہیں. وہ کرنفی بوتی کن اپنے گھروں میں جمی رہو یعنی عورت کا دائرے کار اس کا گھر ہے نہ کہ سیاسی امور کے اندر حصہ لینا الیکشن لڑنا اور شمع محفل بننا تم کو شمع خانہ بننا ہے شمع محفل نہیں تمہارا دائرے کار تمہارا گھر ہے اس دائرے میں رہ کر کے تم اپنے امور کو اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرو ای کریمہ کے اس ٹکڑے سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو گئی کہ مسلمان عورتوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ پردے کا اہتمام کریں کے اوپر عام طور سے تین اعتراضات کیے جاتے ہیں ایک اعتراض تو یہ ہے کہ پردہ ایک طریقے کی قید ہے دوسرا اعتراض یہ ہے کہ پردہ عورت کی صحت کے لیے مزر ہے اور تیسرا اعتراض یہ ہے کہ پردہ عورت کی ترقی کی راہ میں ہائل ہے رکاوٹ ہے تو آئیے پہلے اعتراض کا جائزہ لے لیں پردہ عورت کے لیے قید ہے یعنی عورت قیدی ہے اب بتائیے اگر عورت کو قیدی بنا دیا جاتا قیدی سمجھا جاتا تو اسے باہر نکلنے کی قطر اجازت نہ دی جاتی جبکہ اگلا ٹکڑا یہ بتا رہا ہے کہ باہر نکلنے کی اجازت ہے لیکن ولا تبرج نہ تبر اجل جاہلی ضرورت پڑنے پر بازار جا سکتی ہو ضرورت پڑنے پر کہا جا سکتی ہو ضرورت پڑنے پر اپنے رشتے داروں کہ ضرورت کے لیے کبھی ٹہلنے کے لیے بھی جا سکتی ہو محرم کے ساتھ لیکن شرط یہ ہے کہ تبرج نہ ہو تبرج کا مطلب ہوتا ہے لفظ برج سے بنا ہے बुर्ज से جیسے کہ قلعے بنائے جاتے تھے تو اوپر برجیاں ہوتی تھی جیسے مسجد کے اندر مینارے بنایا جاتے ہیں تاکہ دور سے معلوم ہو جائے کہ یہاں مسجد ہے قلعے بنائے جاتے تھے تو اس کے اوپر فصیلیں ہوتی تھی برجے ہوتی تھی اس سے پتا یہ چلتا تھا کہ بھائی یہاں قلعہ ہے برجیاں بتا دیتی تھی کہ وہاں तो ہے تو برج کا مطلب کبھار کسی سے یہ لفظ بنا بولا تبر رچنا یعنی جب تم چلو تو कुभार نہ ہو کبھار کا مطلب یہ کہ ایسا کپڑا پہن کر کے نہ نکلو کہ لوگوں کی توجہ تمہاری طرف مبزول ہو جائے یا ایسا باریک لباس پہن کر کے نہ نکلو جس سے بدن جھلکے کے نہ اتنا چست اور ٹائٹ پہن کر کے نکلو کہ جسم کے خطوط اور جسم کے نشب و فراز دکھائی دے نہ خوشبو لگا کر کے نکلو کہ خامخواہ لوگوں کی توجہ تمہاری طرف مبزول ہو نہ کر کے نکلو کہ اس کی آواز سے لوگ تمہاری طرف متوجہ ہو جائیں یہ تبرج ورنہ ضرورت کے وقت نکلنے کی اجازت ہے عورت قیدی کہا ہوئی اور پردہ قید کہا ہوا رہا دوسرا اعتراض کی پردہ عورتوں کی صحت کے لیے مضر ہے میرا خیال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے عورت اور مرد کے کووا کو اس کی ساخت کو خود بنایا ہے اور اسی نے پردے کا حکم دیا ہے عورتوں کے لیے اس کا دائرے کار مقرر کیا ہے تو اگر یہ پردہ عورت کے دائرے کار میں رہتے ہوئے اس کے لیے مضر ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی عورت کو پردے کی اجازت نہ دیتا اب اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ جانتا یہ اعتراض کرنے والے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اعتراض بھی بالکل لغو اور فضول ہے اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جو عورتیں پردے میں رہتی ہیں سب کی سب بیماری رہتی ہے سب کی صحت ہی خراب رہتی ہے جبکہ معاملہ اس کے برعکس ہے وہ عورتیں جو باہر نکلا کرتی ہیں وہ پردے والی عورتوں کے مقابلے میں زیادہ بیمار رہتی ہیں اور یہ چیز ان کی صحت کے لیے زیادہ مضر ہے اور زیادہ ضرور رسم ہے تیسرا اعتراض کہ پردہ عورت کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے میں کہتا ہوں ترقی کس کو کہتے ہیں کیا کہ ترقی اس کو کہتے ہیں کہ کپڑے کم ہوتے ہوتے اتنے کم ہو جائیں کہ ایسا لگے جیسے اس نے کپڑا پہنا ہی نہیں ہے کیا ترقی اسی کو کہتے ہیں کہ عورتوں کے کپڑے کم ہوتے جائیں آج جو عورت سب سے زیادہ ترقی یافتہ مانی جاتی ہے اس کے کپڑے سب سے زیادہ کم ہوتے ہیں تو اگر یہی ترقی ہے کہ عورت کے کپڑے کم ہو جائے تو اس ترقی کے اوپر ہزار بار لانا تو ترقی یہ نہیں ہے کہ عورتوں کو ننگا کر کے بازار میں کھڑا کر دیا جائے بتائیے آدمی ایک پاؤ گوشت لے کر کے گھر سے نکلتا ہے تو اسے چھپا کر نکلتا ہے کہ کہی کہیں کوا کہیں چیل جھپٹا مار کر کے گوشت کا کوئی ٹکڑا لے کر چلی نہ جائے کیا عورت ایک پاؤ گوشت سے بھی گئی گزری ہے کہ اسے ڈھک کر کے چھپا کر کے نہ رکھا جائے ایک پاؤ گوشت سے بھی اس کی قدر و قیمت گھٹی ہوئی ہے یہ be تین اعتراضات پردے کے اوپر تھے ہم نے ثابت کیا کہ یہ تینوں کے تینوں اعتراضات بالکل ہیں کرنا فی بوتی کن ولا تبرجن تبر جل جاہلی تم اپنے گھروں میں جمی رہو اور جاہلیت کی زینت اختیار کر کے اپنے گھروں سے نہ نکلا کرو اس کے بعد اور احکامات دیے جا رہے ہیں کہ گھر میں رہ کر کے تمہیں کیا کرنا ہے وہ کم <الصَّلَاة> گھر میں نماز قائم کرنا ہے وہ آتی ن اور زکات دینا ہے اب وہ غور فرمائیے کہ عورت زکات کب دے گی عورت زکات کب دے گی جب وہ صاحب نصاب ہو یہاں شوہر اس کو مہر دیتا ہی نہیں شوہر اس کو کچھ الگ سے اخراجات دیتا ہی نہیں جس کے ذریعے وہ کچھ سونے چاندی کی چیزیں خرید لے اور صاحب نصاب بن جائے یہاں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ عورتوں کو بھی صاحب نصاب بناؤ بلکہ ان کے جانب سے ان کی طرف سے کچھ پیسے انویسٹ کرو اور یہ نفا پورا کا پورا ان کو ملے اور وہ صاحب نصاب ہو جیسے تم زکات نکالتے ہو عورت بھی زکات نکالے کے پاس اتنا سونا ہو اس کے پاس اتنی چاندی ہو کہ جس طرح تم زکات نکالتے ہو وہ اپنے سونے اور چاندی کے اوپر زکات نکالے تو و آتین الزکا نماز قائم کرو اور ادا کرو اور ادا واتین اللہ و اور اللہ اور اس کے رسول کے رسول اطاعت کرو یعنی اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں رہ کر کے بچوں کے اوپر نگاہ رکھو اپنے شوہر کی خدمت کرو اسی طریقے سے کوئی کام ایسا نہ کرو جو شوہر کو نہ پسند ہو ساری چیزیں وہ آتے ہیں اللہ و رسولہ کے ذمہ میں آ گئی اس کے بعد ایک آگے اور گھروں میں رہ کر کے تم قرآن حکیم کی تلاوت کیا کرو قرآن حکیم کی تلاوت کے ساتھ ساتھ تم احادیث شریفہ کو بھی پڑھا کرو حکمت سے آدیس مراد آگے ایک جاہلیت کی رسم کا خاتمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کیا گیا ہے اور اس کی پوری تفصیل بیان کی گئی ہے حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برقیقت وہ بکتے بکاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تھے ان کا نام زید ابن ہارسا تھا یہ بچپن ہی میں آپ کے پاس آگئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا اور لوگ انہیں زید ابن ہارسا کہنے کی بجائے زید ابن محمد کہتے تھے اور یہ جب بڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان ہی کی ایک لڑکی زینب بنتےجہش سے ان کی شادی کرا دی لیکن بعد میں کچھ انبن ہو گئی اور معاملہ طلاق تک پہنچ گیا اور حضرت زینب بنت جہش کو انہوں نے طلاق دے دی اب چونکہ یہ آپ کے متمنا بیٹے تھے لالک بیٹے تھے اور زمانے جاہلیت کی یہ رسم تھی کہ لے پالک بیٹا اور متبنہ بیٹا حقیقی بیٹے کی طرح مانا جاتا تھا یہاں تک کہ وراثت میں اس کا حق بھی ہوتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاہلیت کی اس رسم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مٹانے کا ارادہ فرمایا اور اللہ کے حکم سے آپ نے حضرت زینب بنتے جہشی شادی کر لی اب مشرقین نے اسی طریقے سے منافقین نے شروع کر دیا کہ ارے دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, کو کوئی دین دھرم ہے ہی نہیں یہ دیکھو انہوں نے اپنی بہو سے شادی کر لی بیٹے نے طلاق دے دی تو اس آدمی نے اپنی بہو سے شادی کر لی اللہ تبارک مطالعہ نے یہ بات یہاں واضح فرمائی کہ لئے پالک بیٹا حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہوتا لئے پالک بیٹا حقیقی بیٹے کی طرح جب نہیں ہے تو اس کی بیوی سے اگر اس کو طلاق دے دے تو شادی کیوں نہیں کی جا سکتی جب اس کا حقیقی بیٹا نہیں ہے تو اور وہ حقیقی بیٹا نہیں ہے تو اس کی وراثت میں اس کو حق کیسے دیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاہلیت کی اس رسم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ختم کرا دیا اور یہی ایک صحابی ہے جن کا نام سراحت کے ساتھ قرآن حکیم میں موجود ہے فلام قزا و ترنزا یہ ایک صحابی ہے جن کا نام قرآن حکیم میں سراحت کے ساتھ موجود ہے زید نام ہے فرما قزا زئی مینہ و ترنزنا تو یہ رسم تبنیت کی تفصیل تھی اور یہ بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس جاہلیت کی رسم کو ختم کر دیا گیا اس کے بعد یہ فرمایا گیا ماکان محمد رسول اللہ و خاطم النبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت ختم ہو گئی ہے。خاتم النبی کا مطلب ہوتا ہے خاتم کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا آخر جیسے عربی میں کہا جاتا ہے خاتم الق میں آخر ہوں کہتے ہیں جا خاتم القوم قوم کا خاتم آیا یعنی سب سے آخر میں آیا اب اس کے بعد قوم کا کوئی آدمی بچا ہی نہیں ہے جب جب خاتم النبی جین آپ کو کہا گیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نبیوں کے بالکل آخر میں آئے اور آپ کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے یہ خاتم کا مطلب خاتم القوم یعنی آخر القوم یعنی قوم میں سب سے آخر میں جو آدمی آیا وہ خاتم القوم ہے اور اس کے بعد اب قوم کا کوئی آدمی باقی نہیں بچا ہے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو چکی ہے اور قیامت تک اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے رزا غلام احمد قادیانی نے اس آیت کریمہ سے یہ غلط استدلال کیا ہے کہ خاتم کا مطلب ہوتا مہر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مہر ہے تو آپ کی مہر لگ لگ کر کے بہت سارے لوگ نبی بنیں گے یہ دیکھیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کے بارے میں جو اللہ تبارک تعالی نے فرمایا ہے کہ یوزلو بھی کثیر مدی بھی کثیرہ کہ اس قرآن کے ذریعے بہت سارے لوگ گمراہ ہو جائیں گے اور اس قرآن کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو ہدایت ملے گی بہت سارے لوگ جو اسی قرآن سے استدلال کر کے گمراہ ہوئے ہیں ان کا استدلال غلط تھا تو قرآن کے ذریعے بہت بہت سارے لوگ کہتے ہیں کیا کہ ہمارا مسلک صحیح نہیں ہے کیا ہمارے علماء قرآن نہیں پڑھتے ارے تمہارے علماء قرآن پڑھتے لیکن یہ قرآن لوگوں کو گمراہ بھی کرتا ہے اگر تمہارا ذہن صحیح نہیں ہے اگر تمہارے پاس تلاش حق کا جذبہ نہیں ہے تو تم کو قرآن حکیم راستہ حق کا نہیں دکھائے گا بلکہ تم گمراہ کر دے گا گویا قرآن کو پڑھنے کے لیے شرط اول یہ ہے کہ آدمی حق کی تلاش کے لیے قرآن حکیم کو پڑھے اگر آدمی حق کی تلاش کے لیے قرآن حکیم کو نہیں پڑھتا بلکہ جس کے ذہن میں جو کچھ ہے اس کی تائید کے لیے قرآن حکیم پڑتا ہے تو کبھی بھی ایسے آدمی کو ہدایت ملنے والی نہیں قرآن حکیم گمراہ بھی کرتا ہے اور قرآن حکیم ہدایت بھی دیتا ہے یہ ظلم کثیر میں بھی کثیرہ بہت سارے لوگوں کو اس قرآن کے ذریعے ضلالت ملی ہے ملتی ہے اور اس قرآن کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے شرط یہ ہے کہ آدمی ہدایت تلاش کرے تو اسے ہدایت ملے گی اور اگر ضلالت تلاش کرنا تھا تو اسے ضلالت ہی ملے گی قرآن حکیم بولتا ہے لہٰذا اگر اس نے یہ استدلال کیا تو یہ کوئی نئی بات نہیں یہ قرآن حکم نے بیان کیا کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو میری آیات سے غلط تیسلال کر کے گمراہ ہوں گے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پانچ صفتیں بیان کی جا رہی ہیں یا یون نبی جو انہار صلی اللہ کا شاہدوں و مبشروں و نذیرہ و دائین الاللہ بے ابنہی و سراجم منیرہ تو اگر نبی کو چھوڑ دیجئے تو آگے پانچ صفتیں ہیں اور نبی کو لے لیج تو آپ نبی ہیں غیب کی خبریں آپ بتاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جو آپ کو بتاتا ہے غیب کی خبر آپ لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں یعنی آپ صرف بیچ میں واسطہ ہیں آپ کے پاس بزاتے ہی غیب کا علم نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی جب غیب کی خبریں آپ کے اوپر منکشف کرتا ہے تو وہی آپ اپنی امت کو بتاتے ہیں آپ کو فینب سے غیر کا علم نہیں ہے تو یا یور نبی اندا کا شاہدم وبشرمن نویرہ ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے بعض لوگ جن کے ذہنوں میں کچی ہے وہ کہتے دیکھو شاہد کا مطلب ہوتا ہے گواہ اور گواہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ حاضر و ناظر ہو لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کہا گیا کہ آپ شاہد ہیں تو آپ گواہ ہوئے اور گواہ کو گواہی دینے کے لیے وہاں موقع واردات پر حاضر رہنا ضروری ہے لہذا شاہد کا مطلب حاضر و ناظر ہوا لہذا ایسے لوگوں نے قرآن کے جو ترجمے کیے شاہد کا ترجمہ حاضر و نازر کیا ہے سوال یہ کہ کیا شاہد کا مطلب یہ ہوتا ہے جو لوگوں نے لیا ہے کہ نبی جو مانا بتائیں گے وہ مانا چلے گا بتائیے ایک لفظ کا مانا نبی بتائے اور ایک لفظ کا مانا امتی بتائے تو ایمان کا تقاضا کیا ہے نبی جو مانا بتائے وہ لے لیا جائے گا یا امتی جو مانا بتائے وہ مانا لیا جائے گا نبی جو مانا بتائے گا وہ لیا جائے گا آپ ترمیدی شریف کھول کر کے دیکھے کتاب التفسیر آپ کو ایک روایت ملے گی کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمام نبیوں کو اور ان کی امتوں کو جمع کرے گا سب سے پہلے نو علیہ السلام کو بلایا جائے گا اور پوچھا جائے گا ہل بل کیا ہل بلگتا بل کیا تُو نے پیغام میرا پہنچا دیا فیخ اللہ حضرت نو کہیں گے کہ اے اللہ میں نے ساڑھے نو سو برس تک تیرے دین کی تبلیغ کی اور میں نے تیرا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا اب تمہاری امت سے بھی پوچھ لیتے تو نوح علیہ السلام کی امت کو بلایا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ کیا نوح نے میرا پیغام تم تک پہنچا دیا تھا امت کہے گی ما اتانا بن نویر ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا ما اتانا بن احت ہمارے پاس کوئی آیا ہی نہیں یعنی آپ کی قوم آپ کی امت ساتھ مکر جائے گی اب بتائیے اکیلا نبی گا پوری کمت یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا ہمارے پاس کوئی آیا ہی نہیں تیرا پیغام لے کر کے اب بتائیے نو علیہ السلام تو جھوٹے دے رہے نا ان کی نگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمدیہ کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائے گا نوح کے کہنے پر نو سے پوچھا جائے گا کہ تم کہہ رہے ہو کہ پیغام پہنچا دیا تمہاری امت تو صاف مکر رہی ہے وہ تو کہہ رہی ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا ہے نہیں تو تمہارے پاس کوئی گواہ ہے گواہی لاؤ اپنے بات کی ثبوت سب... میں گواہی لاؤ تو حضرت نو کہیں گے میری بات کی گواہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت دے گی صلاحسلام کو بلایا جائے اور آپ کی امت کو بلایا جائے اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا جائے گا اور آپ کی امت کو لایا جائے گا اور وہ گواہی دیں گے کہ انہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کا پیغام اپنی امت تک پہنچا دیا تھا وہ لوگ یہ شبھا کریں گے اعتراض کریں گے کہ یہ لوگ تو ہمارے دمانے میں تھے ہی نہیں انہوں نے تو ہمارا کو دیکھا ہی نہیں یہ گواہی کیسے دیں گے ان کی گواہی کیسے مقبول ہوگی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یہ کہے گی کہ ہم کو قرآن کے ذریعے اور اپنے رسول کے ذریعے یہ معلوم ہوا ہے کہ نوح نے اپنی امت تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا یہ بات قرآن میں تھی اور یہ بات ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اب جب قرآن میں یہ بات موجود ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا اور اس کی گواہی آپ کی امت دے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بڑا انکار کی کیا گنجائش رہے گی یہ مطلب ہے شہادت کا شہادت کے لیے واردات پر حاضر رہنا ضروری نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد اور شہید کا یہ مطلب بتایا ہے کہ قرآن کے ذریعے یہ امت گواہی دے گی کہ نور علیہ السلام نے اپنی قوم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا یہ شاہد کی تفسیر نبی نے کی ہے شہید کی تفسیر نبی نے کی ہے گواہ کی تفسیر نبی نے کی ہے اب بتائیے نبی کی تفسیر لی جائے گی اس معنی میں گواہی کے لیے یا لوگ جو شاہد کا ترجمہ حاضر و ناظر کرتے ہیں ان کی یہ من تفسیر چلے گی لوگوں نے نبی کی اس تفسیر کو چھوڑ دیا اور اپنی من تفسیر لے لی بتائیے وہ نبی کی بات کو چھوڑ کر کے اپنی خود ساختہ بات کے اوپر اڑے ہوئے ہیں یہ کیسے ہیں نبی کے ماننے والے ذرا نبی کا ماننا دیکھیے کہ یہ نبی کے ماننے کا دم بھرتے ہیں مگر نبی کی تفسیر کو ماننے کے لیے تیار نہیں یا یوحنا نبی النار صلاۃ الشاہدون وہ مبشرن و نذیرہ ایک تو اپ نبی ہیں دوسرے اپ گواہ ہیں اپ کی امت بھی گواہ ہے اس کے ساتھ ساتھ اپ مبشر ہیں اچھے لوگوں کو جنت کی خوشخبری دینے والے برے لوگوں کو جہنم سے ڈرانے والے چار سے پتہ ہوئی وہ داعین اللہ باذنہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والے دیکھو آج دنیا شخصیتوں کی طرف بلاتی ہے چلو فلا امام صاحب کی طرف آ جاؤ فلا پیر صاحب کی طرف آ جاؤ فلا بابا کی طرف آ جاؤ یہاں کہا گیا میرا نبی اپنی طرف بھی نہیں بلاتا کہ میری طرف آؤ میرا نبی کس کی طرف بلاتا ہے وداین میرا نبی اللہ کی طرف بلاتا ہے میری طرف بلاتا ہے گویا دنیا کے لوگ شخصیتوں کی طرف بلاتے ہیں اور میرا نبی اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے اپنی طرف نہیں تو سچا کون جو اللہ کی طرف بلائے وہ یا جو شخصیتوں کی طرف بلائے وہ آج ہم لوگ بھی یہ تو کہتے ہیں کہ کسی مولوی کی نہ مانو ہماری نہ مانو کسی پیر کی کسی امام کی نہ مانو مانو تو اللہ تبارک و تعالی کے قرآن کو مانو یا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مانو یہی تو ہمارا کہنا ہے یہی تو ہمارا ہمارے چلانا اور چیخنا ہے بقیہ ہم کسی اور کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ اس لیے کہ ہم نے کلمہ صرف یہی پڑھا ہے لا لاہ محمد رسول اللہ. کے بعد کھانے پینے کے آداب بتائے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب شادی کی تو ولیمہ آپ نے فرمایا کہ لڑکے کی طرف سے ولیمہ لڑکی کی طرف سے خرچہ نہیں ہونا چاہیے لڑکی کی طرف سے خرچہ نہیں سارا خرچہ لڑکا کرے یہاں تک کہ شب عروسی کے بعد دوسرے دن ولیمہ کرے اولم ولو شاطن اولم ولو ولوطن ولیمہ کر چاہے ایک بکری ہی کی کیوں نہ ہو ولیمہ کرنا ضروری ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب انتظار سے جب شادی کی تو آپ نے ولیمہ کیا ولیمہ کی دعوت تمام صاحب کرام کو دی اب سب کھانا کھا کر کے بیٹھے ہوئے طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاقا کچھ بول نہیں رہے بیٹھے باتیں کر رہے ہیں یہ نہیں کہ اٹھ کر کے چلے جاؤ دوسرے لوگوں کو کھانے کے لیے جگہ دے تو کھانے پینے کا کسی کے دعوت کے لیے جاؤ تو دوسرے لوگ بھی اگر کھانے کے لیے آنے والے ہیں تو بیٹھ کر کے وہاں لمبی لمبی باتیں مت کرو بلکہ جگہ کھانے کو دوسرے لوگوں کے لیے وہاں سے آپ جاؤ اپنے اپنے گھر جاؤ کھانا کھا چکے نا لہٰذا اپنے اپنے گھر جاؤ وہاں بیٹھ کر کے لمبی لمبی باتیں نہ کیا کرو تاکہ صاحب خانہ کو تکلیف نہ ہو اس کے بعد پردے کا حکم دیا جا رہا ہے صاحب یا یو نبی قلع ازوا جی کا وہ بنا تی اے نبی آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے وہ نیسائل مومنی اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے شیعہ کہتے ہیں کہ نبی کی ایک ہی بیٹی تھی کون فاطمہ یہاں بنا تے کا اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے بنت کی جمع بنا اس کا مطلب ایک بیٹی کے علاوہ دوسری بیٹیاں بھی تھی مطلب جمع کا سکے کی استعمال کیا جاتا لہذا شیعوں کا یہ استدلال بالکل غلط ہے قرآن حکیم نے ان کے استدلال کی دھجیاں بھی پھیر دی ہیں بنت کی جمع بنا تلا کر یا کلیہ ازواج کا وہ بنا کا اے نبی آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجیے بیٹی اگر ہوتی تو بنتکا نہ بنا تی کا جی مومنین اور مومن کی مومن مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیے کیا بی کی اپنے چادروں کے پلو اپنے سینوں کے اوپر لٹکا لیں اپنے اوپر لٹکا لے اچھا جیلباپ کس کو کہتے ہیں جلباب کی جمع جلابی نال نمین جلا بھی جلباب کس کو کہتے ہیں جس کے جمع جلابی بات ہے نے اس کی تفسیر کی ہے مایس ترو جمی یا بدنل مرآل کہتے ہیں وہ کپڑا جو عورت کے پورے بدن کو چھپا دے مایس ترو جمی یا بدنل مرآ کے پورے بدن کو جو کپڑا ڈھانک لے اس کپڑے کو جیلباپ کہتے ہیں اور اپنے اوپر کا مطلب یہ ہے کہ گھونگٹ نکال لے چہرہ تک نہ دکھے پہلے عورتیں اس طریقے کے برکے وغیرہ نہیں پہنتی تھی آج کل تو وہ ڈاکو برکے برقے آگے ہیں اور پتہ نہیں کون کون سے فیشنیبل برکے نکلے ہیں خام خال لوگوں کی توجہ عورتوں کی طرف مبزول ہو جاتی ہے ان کے برکے کی کٹنگ دیکھ کر کے اور رنگ و روپن دیکھ کر کے پہلے عورتیں اوپر سے کپڑا ہوئی لیتی تھی اور آگے تھوڑا ڈھونگٹ نکال لیا کرتی تھی بس یہ ان کا پردہ ہوتا تھا یہ سیدھا سادہ پردہ تھا نبی کے زمانے کا تو اے ایمان والو اے نبی مومبنا عورتوں سے کہہ دیجیے اپنی بیویوں سے کہہ دیجیے اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجیے کہ وہ اپنے چادروں کے پلو اپنے, اوپ اپنے اوپر لٹ اپنے اوپر اپنے اوپر کا مطلب یہ کہ چہرہ بھی پردے میں داخل ہے اور اس کی وجہ بتائی گیاری کا یورفنا فلائی پردے کا فائدہ بتایا گیا کہ پردے کے ساتھ اگر چلو گی تو لڑکے تم کو چھیڑیں گے نہیں دیکھیں ایک لڑکی اسلامی طریقے کے مطابق اوڑ کر کے جا رہی ہے اور دوسری طرف ایک لڑکی پینٹ کے اندر بے نقاب جا رہی ہے اب بتائیے چند لے وہاں بیٹھے ہوئے ہوں تو یہ لکھے اور لگاڑے جس کو چھیڑیں گے برقعے والی عورت کو چھیڑیں گے یا وہ جو پینٹ شرٹ پہن کر کے بے نقاب جا رہی ہے بے بےحجابانہ جا رہی ہے اس کو چھیڑیں گے اس کو جو بے بےجابانا جا رہی ہے اس لیے کہ وہ لڑکے بھی یہ سمجھیں گے کہ یہ پردے کے ساتھ جانے والی لڑکی کسی شریف خاندان کی ہے اس کو نہ چھیڑا جائے تو ذالکہ زال کا فلائی ان کو تکلیف نہیں دی جائے گی یہ برکے کا فائدہ بتایا گیا تم کو چھیڑا جائے گا تو تم کو تکلیف ہوگی اور جب برکے کے ساتھ پردے کے ساتھ نکلو گے تو تم کو چھیڑا نہیں جائے گا نہ تم کو ٹینشن ہوگا تمہارے گھر والوں کو ٹینشن ہوگا اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جنوں کے اوپر بھی حکومت عطا فرمائی تھی جنوں کو بھی مسخر کر دیا تھا آپ کے لیے اور جو کام چاہتے تھے وہ کام آپ ان سے لیتے تھے آج لوگ کہتے ہیں کہ ہائی جہاز یہ اس دور کی سب سے بڑی ایجاد ہے ذہن نے بہت بڑا تیر مارا ہے لیکن قرآن حکیم بتاتا ہے جب جہاز کا تصور ہی نہیں تھا اس وقت قرآن حکیم یہ کہتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ایسا تھا کہ وہ حکم دیتے تھے تو ہوا جہاں وہ چاہتے تھے منٹوں سیکنڈوں کے اندر تخت کو پہنچا دیا کرتی تھی یعنی آج کل کے ہوائی جہاز سے زیادہ رفتار اس تخت کی تھی قرآن حکیم کے بیان کے مطابق یعنی تخت ہوا میں اڑتا تھا کیا یہ اشارہ اس بات کی طرف نہیں ہے کہ آگے چل کر کے سائنس اتنی ڈیولپڈ ہوگی کہ لوگ زمین کی سواریوں کے اوپر تو سواری کریں گے ہی بلکہ فضا میں بھی اڑیں گے اب دیکھیے قرآن حکیم ہے تو بنیادی طور پر ہدایت کی کتاب لیکن بٹوین دی لائن بین ستور اس نے تمام باتیں بیان کر دی ہے اگر آدمی جاننا چاہے تحقیق کرنا چاہے تو ساری چیزوں قرآن سے مل جائیں گی اور جنوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو حکومت دے رکھی تھی جو کام لینا چاہتے تھے لیتے تھے بیت المقدس بنانا ہوا تو آپ نے حکم دیا کہ بڑے بڑے پتھر پہاڑوں سے توڑ کر کے لائے جائیں اب یہ جن اس وقت تو یہ جر شکیل اور یہ آلات تو تھے نہیں بڑی بڑی کرین وغیرہ تو تھی نہیں کہ ان کے ذریعے پتھر دور دراز مکامات سے لائے جاتے جن یہ کام کرتے تھے بڑی بڑی پہاڑیوں سے بڑے بڑے پہاڑوں سے پتھر لاتے اور بیت المقدس کی تعمیر شروع ہو گئی بیت المقدس کی تعمیر ابھی ختم نہیں ہوتی کہ اوپر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بلاوا حضرت سلیمان کے لیے اب آپ ایک ایسے مکان میں شیشے کے, کے باہر سے اگر کوئی دیکھے تو یہ سمجھے کہ حضرت وہاں بیٹھے ہوئے ہیں کھڑے ہیں سوٹا لیے ہوئے اور اسی حالت میں موت آ گئی کام چل رہا ہے جن یہ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت وہاں اپنے مکان میں موجود اور ہماری نگرانی کر رہے ہیں جیسے ہی کام ختم ہوا ادھر اسا کو سوٹے کو کھانا شروع کر دیا دیمکوں نے اور جب وہ لاٹھی سڑ گئی سوٹا سڑ گیا تو آپ زمین پر گر پڑے فلما خرا طبیل ال جنو العالم الغرف المین جیسے ہی آپ گرے سوٹے کے کمزور ہو جانے کی وجہ سے تبینت الجن تب جنوں کو معلوم ہوا کہ ارے یہ تو حضرت پہلے ہی مرے کھڑے تھے اور کہنے لگے اللہ کانو یعلمون الغیب علم. کاش کہ ہم کو غیب کا علم ہوتا تو ہم اس عذاب میں مبتلا ہی نہ تھے کام چھوڑ چھاڑ کر کے بھاگ گئے ہوتے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنوں کو غیب کا علم نہیں ہوتا لہذا آج کل کے جو جالی بابا ہیں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس موکل ہے ایسے لوگ کزاب ہیں جھوٹے ہیں اور لوگوں کو اگتے ہیں اپنے اس قول کے ذریعے کہ ہمارے پاس موقع ہے یہ صلاحیت اور یہ فضیلت صرف اللہ تبارک تعالیٰ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیا تھا کہ جنات آپ کے ہر حکم کی تابے داری کیا کرتے تھے اور خود جنوں کا قول ہے کہ اگر ہمیں غیب کا علم ہوتا تو ہم کام چھوڑ چھار کر کے بھاگے ہوتے ہم رسوا کن عذاب میں مبتلا نہ ہوتے اب بتائیے جنوں کو تھوڑے سے فاصلے پر یہ علم نہیں ہے کہ یہ آدمی جو کھڑا ہے یہ مر گیا ہے کہ زندہ ہے اب بتائیے لوگوں کا یہ کہنا کہ ہمارا جن یہ بتا دیتا ہے کہ دفینہ کہاں ہوا ہے ہے ہمارا جن یہ بتا دیتا کہ کی کہاں کیا چیز گری ہوئی ہے اور مسلمان بھی اس وقت بہت بدعیدہ ہے وہ کہتے ہیں کہ تمہارے گھر کے فلا کونے کے اندر ایسا گرنتھ ہے اس کو نکال لو جبکہ آتا جاتا کچھ نہیں ہے اب بتائیے پرانے حکیم کے بیان کے مطابق جن سامنے دیکھ رہے ہیں اور یہ پتہ نہیں ہے ان کو کہ یہ آدمی جو لاٹھی کے اوپر سہارے سے کھڑا ہوا ہے یہ آدمی زندہ ہے کیا مر گیا ہے سامنے سے ان کو علم نہیں ہے اور خود وہ کہہ رہے اللہ یا بمان فی الحال مہین تو یہ جاہل بابا یہ جاہل جٹ لوگوں کو یہ کیسے معلوم ہو جاتا ہے کہ تمہارے مکان کے فلا پلر کے نیچے یہ گرتھ اصل میں ان کو کھڑا کر دینا چاہیے بابا کو اب ہم اس بلڈنگ کو گرا رہے ہیں. اگر گرم نہیں ملا تو, تو نہ غیر پہلے ہوتا تو ہم اس رسوا کو نظام میں نہ ٹھہرتے چھوڑ چھاڑ کر بھاگ گئے ہوتے خود جنوں نے کہا کہ ہم کو غیب کا علم نہیں اس کے بعد شہر سبا کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے در حقیقت یہ یمن کے دار السلطنت سنا یمن کا دار السلطنت سنا ہے اس سے تین رات کے فاصلے پر یہ شہر تھا داروسلطنت سنا سے تین رات کے مسافت کے اوپر یہ شہر تھا کون سا شہر شہر سبا اسی کا تذکر ہو رہا ہے اس میں اللہ تبارک کی بہت بڑی نشانی تھی اس لیے کہ یہ شہر پہ تو بہت خوبصورت تھا بلدتن تو خوبصورت شہر تھا اور طیبہ مطلب وہاں مچھر نہیں مکھیاں نہیں اور اسی طریقے سے زہریلے اور وسی جانور نہیں اور جنتا نای یمین و شمال اور اس شہر کے دونوں طرف تقریبا 300 مربع میل باہوں کا سلسلہ چلا گیا تھا اور اتنا پھل اتا تھا کہ ایک عورت سر کے اوپر ٹوکری لے کر کے اگر تھوڑی دور چلی جاتی تو ٹوکری ویسے ہی بغیر پھل توڑے بھی بھر جاتی تھی اس طرح سے پھلائے کرتے تھے اللہ تبارک نے اس طرح اس شہر والوں کو نوازا تھا بلدۃ طیبہ و رب غفور اللہ تبارک و تعالی والا رب اور خوبصورت شہر اور ہوا کیسے یہ انہوں نے ایک ڈیم بنا رکھا تھا اصل میں ہوتا یہ تھا کہ پانی جب برستا تو پہاڑوں پر سے ہو کر کے وادیوں میں بہ کر کے زائے ہو جاتا پانی تو کچھ لوگوں نے یہ سوچا وہاں کے انجینئروں نے سوچ بوجوالوں نے کہ یہ پانی اوپر سے بہ کر کے زائے ہو جاتا کیوں نہ ہم اس کو کام ملائیں تو انہوں نے ایک بڑا ڈیم بنایا وہ ڈیم تقریبا 42 فٹ اونچا سارا پانی سے گل کر کے اسی میں جمع ہو جاتا اور انہوں نے چھوٹے بڑے دروازے بنا رکھے تھے جتنا پانی کی ضرورت ہوتی وہ دروازے کھول دیتے زیادہ پانی کی ضرورت بڑا دروازہ تھوڑے پانی کی ضرورت ہو چھوٹے دروازے کھول دیا کرتے تھے اور اسی ڈیم کی وجہ سے جس کو سب کہا ہے یہ وہی جس کو کہتے ہیں اسی کی وجہ سے ان کے باغات پھلتے پھولتے تھے اور پیداوار بہت اچھی ہوتی تھی جب انہوں نے اللہ کے حکموں کی نافرمانی کی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی ڈیم کو توڑ دیا چوہوں کو مسلط کر دیا دیوارے کمزور ہو گئی اور پانی اوپر سے جب بہنے لگا تو پانی کے دباؤ کی وجہ سے دیوارہ ٹوٹ گئی اور پانی جب پورے زور اور شور کے ساتھ آگے بڑھا تو مکانات سب سے سب ڈوب گئے بہت سارے لوگ مر گئے اور باغوں کے جو سلسلے تھے دونوں طرف وہ پورے کے پورے باغات ختم ہو گئے صرف چند جھاؤ کے اور بیری کے درخت رہ گئے پورے پورے باقی برباد ہو گئے کچھ لوگ یہی سے بھاگ کر کے مدینہ آئے اور مدینہ کا پہلا نام یسرف تھا یہی لوگ آ کر کے بسے شہر سبا سے بھاگے ہوئے لوگ اس ڈیم کے ٹوٹنے کی وجہ سے اس بارش کے اور اس طریقے سے ڈیم کے ٹوٹنے کی وجہ سے جو مچی اس تباہی سے جو لوگ بچ گئے وہ مدینہ آ کر کے بسے اور مہی سے ان کی اولا دیں آگے بڑھی تو یہ تھا اس دیم کا تذکرہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ انسان تو مخلوق ہے جن بھی مخلوق ہے ایک مخلوق اور بھی ہے جس کو ہم نے نور سے بنایا اور یہ کیسے ہے جاہل ملائی تروسولن الی اجن حتیمت راوت ایسے فرشتوں کو ہم نے بنایا ہے جو دو پر والے تین تین پر والے چار چار پر والے یعنی کسی فرشتے کے دو پر کسی فرشتے کے تین پر اور کسی فرشتے کے چار چار پر ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب دوسری وحی اتری یادسر تب آپ گارے ہیرا سے جب نکلے اچانک آپ کی نظر ہورائزن کے اوپر گئی افق کے اوپر گئی افق کسے کہتے ہیں جہاں ایسا لگتا ہے کہ زمین اور آسمان آپس سے دیکھیے تو ایسا لگتا ہے کہ مکان کے اوپر زمین اور آسمان دونوں مل رہے ہیں تو ایسی جگہ کو ہوائزن بولتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ وسلم کی نگاہ جب افق کے اوپر پڑی آپ نے علیہ اسلام کو دیکھا نے جبرائیل کو دو بار دیکھا ہے اپنی اصلی شکل میں ایک تو دنیا میں اور ایک سدرت المتا کے اوپر میراج میں دو مرتبہ آپ نے ان کو اصلی شکل میں دیکھا اور پہلی دفعہ آپ نے حضرت جبرائیل کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ جبرائیل کے چھ سو پر تھے اور پورا ہو بھرا ہوا تھا پر سے اتنا معزز فرشتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر خوف تاریخ ہو گیا اور گئے. گئے غریب فرشتہ ہے. تو اللہ تبارک اختار نے بتایا کہ کسی کے دو دو پر ہیں کسی کے تین تین پر ہیں کسی کے چار چار پر اور یہ عزیبل شاہ اللہ تبارک چاہے تو زیادہ پر دے سکتا ہے حضرت جبر علی اسلام کے چھ پر اور یہ ہر شکل میں آ سکتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ میں شکل میں آتے خاص طور سے بیٹھ جاتے تو جب انسانی شکل میں آتے تب لوگ جان جاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر کہ انسانی شکل میں جو آیا تھا وہ جبرائل فرشتہ تھا اور کبھی تو ایسا ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں حضرت عائشہ بیٹھے ہوئے ان کو نظر نہیں آ رہے ایسے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری کی روایت ہے کہ آئشہ یہ میرے پاس جبرائیل بیٹھے ہوئے جبرائیل یہ جبرائیل میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں سلام تم کو سلام بول رہے ہیں اللہ کے رسول وہ کہا ہے میں تو نہیں دیکھ رہی ہوں تارا مارا آ رہا اللہ کے رسول آپ دیکھ رہے ہیں میں نہیں دیکھ رہا ہوں کہا کہ تمہیں نظر نہیں آ رہا میں ان کو دیکھ رہا ہوں بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ حضرت جبرائیل کو دیکھ رہی ہے اور وہیں پر حضرت عائشہ بیٹھی ان کو نظر نہیں آ رہے بتائیے کی کیا ترجیح کرے گی تو بہت ساری چیزیں سائنس بھی سمجھ میں نہیں آتی وہ بےچارے ایسے ہیں کہ جو چیز لیب میں سابت ہو جائے بےچارے وہ اندھے بہرے گے ان کو جو لیب میں سابت ہو جائے صرف اسی کو مانتے ہیں لیب سے آگے کیا چیز ہے سپر نیچرل وہ مانتے ہی نہیں وہ نیچرل ہی کے دائرے میں پولہ کے بیل کی طرح تیلی کے بیل کی طرح گھوم رہے ہیں آگے کیا ہے ان کو کچھ معلوم نہیں تیلی کا بیل ہے قرآن حکیم بولتا ہے, سائنس تیلی کا بیل ہے ایک ہی جگہ میرا نبی فرشتوں کو دیکھ رہا ہے وہ آنکھ عطا کی گئی ہے ایک देख دیکھ سکتا ہے کیا فرشتے کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے حضرت عائشہ بھائی جی نہیں دیکھ پا رہی और ऐसा होता है یہ तो ہمارا تجربہ ہمارا مشاہدہ ہے نیولے کے بارے میں نیولے کے بارے میں اور بندر کے بارے میں بندر کے بارے میں ہے کہ وہ سونگ کر کے بتا سکتا ہے کہ اس چیز میں زہر ہے ایک واقعہ میں نے کہیں پڑھا ایک صاحب اپنے دوست یہاں ملاقات کے لیے گئے حال چال پوچھا انہوں نے سب ٹھیک ٹھاک ہے بولے ایوری تھنگ سائنس سب صحیح ہے لیکن ایک پرابلم ہے یہاں بولے یا بندر اتنی تعداد میں آتے ہیں کوئی چیز اگر چھت کے اوپر رکھے ہوئے تو خراب کر دیتے ہیں کھا لیتے ہیں اور بہت توڑ پھوڑ بچاتے ہیں ہم لوگ تنگ آ گئے ان بندروں سے تو کہا کہ ایسا کرو کہ زہر روٹیوں میں ملا کر کے چھت کے اوپر پھیلا دو دو تین مار گئے نا تو کوئی ادھر نہیں آئے گا اب صاحب خانہ نے کیا کیا ان کے مشورے کے اوپر عمل کر کے روٹیوں کے ٹکڑوں میں زہر ملایا اور چھت کے اوپر لے جا کر کے بکھر دیا تھوڑی دیر میں بندروں کا ہول آیا انہوں نے دیکھا کہ خلاف معمول چھت کے اوپر روٹیوں کے ٹکڑے پھیلے ہوئے ہیں پہلے وہ رکے رکنے کے بعد اس کو دیکھا گور سے اب چلے بھاگ سب کے سب بھاگ گئے تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ پوری آرمی بندروں کی پھر سے آ رہی ہے اور آگے ایک موٹا بندر ہے آگے موٹا بندر کمانڈر اور پیچھے یہ بندروں کی آرمی وہاں پہنچی अब बंदर में जो सरदार था कमांडर था उसने उस रोटी के टुकड़े को उठाया और और रख दिया और भागा जब वो भागा तो उसके पीछे पूरी बंदरों की आर्मी भागी भाग थोड़ी देर के बाद फिर देखा गया कि वो मोटा बंदर आगे आगे है और पीछे वो سب بندر ہیں اور ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک پودا ہے اور ہر ایک نے روٹی کے ٹکڑے اڈا اٹھا کر کے کھا لیے اور اس کے بعد وہ پتے چلا لیے اس کے بعد بعد میں کوئی ایک مرا نہیں پتا یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جانوروں کے اندر بھی عجیب و غریب طریقے کا شعور دے رکھا ہے مزر اور مفید کی تقسیم ان کیا بھی ہے کہ کون سی چیز ہمارے لیے مزر ہے اور کون سی چیز ہمارے لیے فائدے مند ہے तो بندر سونگ کر کے بتا سکتا ہے کہ اس میں हुआ ملا ہوا ہے اور نیولا دیکھ کر بتا سکتا ہے بغیر سونگے ہوئے تو اس کے اندر زہر ملا ہوا ہے گویا بندروں سے زبردست حادثہ बताइए کے پاس ہے بتائیے آدمی دیکھ کر کے بھی پتا نہیں لگا سکتا سونگ کر کے بھی پتا نہیں لگا سکتا لیکن بندر سونگ کر کے پتا لگا لیتا ہے اور कि دیکھ کر کے پتا لگا لیتا ہے کہ اس چیز کے اندر ملا ہوا ہمارے تجربہ ہے مشاہدہ ہے ہے چیزیں ایک آدمی نہیں سمجھ پاتا ہے لیکن دوسرا اس کے بعد فرمایا گیا کہ جنت میں جانے والے تین قسم کے لوگ ہیں سن لو بہت غور سے. لِنَفْسِهِ بس خوش ہو جاؤ اس میں تو لوگ جنت پہ جائیں گے ایک تو ظالم اللے نفسے ہی اپنے نفس کے اوپر ظلم کرنے والا. اچھا دوسرا وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدْ ایک تو مُقْتَصِدْ ہوگا اور تیسرے وَمِنْهُمْ یہ تین قسم کو جنت میں مطلب سمجھ لیتے ہیں. جو نیکیوں کے اندر سبکت کرنے والا ہو یہ گروہ ایسا ہوگا جو بلا حساب کتاب جنت پہ جائے گا سوچ لیجیے بلا حساب کتاب جنت میں جائے گا یہ تو ہوا خیر کا گروہ اور دوسرا رو گرو یہ حساب کتاب کے بعد جنت میں جائے جنت میں جائے گا ظالم اور یہ تیسرا گرو ہوگا اپنے نفس کے اوپر ظلم کرنے والا یہ لوگ بھی جنت میں جائیں گے لیکن حساب کتاب ہوگا حساب کتاب میں فیل ہو جائیں گے یا تو کسی کی سفارش کے نبی کریم صلیم کی سفارش کی وجہ سے جائیں گے یا جہنم میں ڈالے جائیں گے کے کے کے بعد بلا حساب و گتاب, مقتصد حساب و کے بعد بعد کو میں و آگے سورہ یاسین ہے یہ تیئسویں پارے میں دور تک چلی گئی ہے لہذا اس کے اندر کیا واقعہ بیان کیا گیا انشاءاللہ کل آج یہ رہا بائیسویں پارے کا خلاصہ اللہ ہمیں نیک کمل اور اچھی سمجھ کی توفیقہ دعوانا الحمدللہ رب اللہ